گساخنا قتل شروع کے میں یہ اندازہ لایا مکریر کا نتیجہ باقی سارے ادا والے بن میں جلد قتل کیا گستاخ باقی سارا ادا پہ ہوں کتاب مل سکول قرآن پاک رول دے پن، اللہ دے اللہ تعالی دے رول دے پن، صحابہ دے، امہت المومنین دے، ایک گستاخ ہے باقی جڑا بابا بنیا کرے ہاں میں گستاخی ماما رحمت گستاخ گستاخان ڈیک انہوں نے تلوار چلائی پہلا فیتر حکومت وچ والا ہک جیڑا لوگ جنا کو بیان کے اگان کر لوگ نہ قبول کرے کوئی کو گال تو لوگ لگے ورنا یہ بہت سارے خامیا اس قسم کے کام کرنا قدرتوں اللہ پاک کرا دیں ان لوگ افزائی بھی کرنی پڑی ہے مسئلہ ہے بری جی انسلا چھکنی ہو سکے بھلا او بری گال ہے پاس رکھنا صاحب پانچ سو نتے یہ چھوڑیں اور ہاں ہر بندے کو فکین مکمل دین کو, اے ہاتھا کا اے اے کہیں کو نصیب تھی. اے اللہ تعالیٰ فکر کو بس باقی اے جام اے جام اے کوئی ہوتا ہے آلم داجرا قتل کرنا ہے مفکر دفقر مجد مطلب گستاخ یا بےدین کو قتل کرنا عالم مطلب مجد سیاسی مجدد سیاسی مجد ویڈی شاید ویڈیو اور یہ ہر کہیں کو نصیب نہیں سین کفار تمام ہر کو ہر چیز مطلب سمجھنا بیان کرنا والا سیاسی پرلی چونڈ چھتا کتا تو کہ شکایت تو پوجا چوہا جا رکھیے نا ماسٹر یہ سب اچھا کشتی بڑی کوئی جوار میں انجن وار وے اے سی بڑا پیا ہو سا موٹر وار گیا سڑ گئے یعنی ہر اے سی دا تارا نام ٹوک ڈن اے سی چلتا او ختم دفتر پہاڑوں میں دریا میں، جنگلے میں, میں تو بوجا چوہا جا پورا سجر باقی کوئی ہو جا کھانی جی تھا بوجے کی کمائی ہوا چھوار گاس تار ٹوکیار سارا بوج تارا ٹوکی کرے میں مح کن تھی وی دل دکران نہیں ووج کا تارہ ٹوک یہ حقیقت نام یقین تار میں کان تھی تلے نہیں بوجا بھی سولہان ماسٹر کمایا دیکھو مکانا دیکھو مورچہ دیکھو نا مراد یہ پتہ والا کی پڑیا سا کھولتے ہوئے کجلا کجلا جہ پندرہ ویٹ کھ مردن ایک مر آن ہکا رکھا اے آسان پانی لوچ سولہ ستارہ وی مرد ہوں کھا جو مجبور تھی تو نکل جی مر ویاں جڑا جو پانی لوندی او تو ہوں سو کھان سو مو بندیاں بندہ سندلا سندل اچھا جھیی جا ہوں بھلا اے نا مراد پانی نقصان دا پورا یہ ٹھیک چاتا چاہیے کنڈال ہر کھا کہ نا مراد سیر تے پانی جو لگا کر گے پانی بار وی پانی سہی مار آدیا بوجا ماسٹر پیر ملا یہ بالکل ہر بوٹ کٹے تھے انعام بوٹی کٹے سی کھاد کتوں مرے سے سہارائی دشتی کیوں یہ جا رہے یہ بھی آدمی وہ جنگل یہ صرف جتہ فصل ہوے نا سر نرم زمین ہوے اتنی کھڈ مرد صرف خاص جا ہر جا نہیں کجلے سامان رکھے اچال مارے کپڑے بوتل میں معافی دیا وہ سارے ٹوک یعنی اے نام ہر جا او نقصان کا نہیں کرنگا. او صرف خاد مار دے ماردیں مطلب بھاجی نہ مطلب بوجھا یہ ہوں یہ تجربہ کرو اتنا بوٹی کھڑیا نہ یہ حرامی بوٹی نال کا نہ مرے یہ اپنی حفاظت نقصانی ہاں بند پہلے, پہلے سوچے ہوں اگلے کا باغ سکے بوٹی سکے یا پہاڑ کٹی تے تار کٹی تے بلی اگلے میرا تاق اب کرنے اے والا نام مراد پہلے سوچے ایک رات آرام ہاں اگل پچھلیا میرے خیال برابر تقریباً یاد مرے خروکنا اتنے اجکل پوچھڑی لمبی سب چھوٹی تھی اسا اے کوئی جاہا اے بے گسے اے نقصان کدی فصل پار تارا ہر شہری جی رات مرد نی آرام کرنا بس آئے آئے جی میں, جی میں کر جاپ ہوں جاپے ہر جا کرکڑے شکار جو کیتوس جو باہر نکلنا پکڑ گیا وہی کھڑا پھر فرق سے با بابا کھا باہر نکل بس چنگے بندے اتری شاید مر پہ دن چار کے پنجہ لاکھ بھی او پکڑی نہیں چوہے نال چوہا مان لا دی بات سچو ن چوہا باس ہوں جت ہوتی پہ بابو جال ہوں چوہے جھٹی مارا دوست ملا ہوں یہ چلاکیے او شکاری جڑے ہوندا ناں سین او کھڈا جا مرن او زمین دی طرح ات بلا او لمب دین لپا دے دین کپڑا اوترا رکھدا نہیں لپا دے دین او زمین دی طرح اگر ان کو کوئی لگ ونجے بھی زمین پٹی پیے پھرلی پئے مختلف ای جی دوجے کنوں بلا او نہ مراد نہیں او ول مطلب بہوں کو او نیڑے باندن نیڑے نہ بہن وہ ہوں مطلب چھی انگیل اکھا ہوں جال دا گھر اکھا ٹوک بارہ بن گیا بلا وہ نکل دے. او وہ ہی پھستے وہ فرقتا نہیں نا او وہ اکھا جٹیں وہ تڑپو گے جتنا جال کے اندر بھی تڑپو نہ کٹو جال ہو تلیم نہ یہ اترے ایٹو بھائی وہ کٹیں بس جی شکاری طرح پرے ہوں تنخواہ تنخواہ پنجا ساٹھ لاکھ السلام علیکم <laughs> دکھا مطلب جو جب انسان چکر چل رہے یہ ہوں مطلب مشکی جڑا جا اتنی ہساس یہ سیا جو ان نال کی کوئی شک ہاں لیکن مادی والی کمزوری تو یہ ہوں اندی مادی جو سڈ مارے اصل سوڑ گی دے بھلا اصل خوش کی دے بکی میں ہوں یہ پنسل چبڑی ہاتھ نا یا پکی ہے شکاری روز نہیں پکڑی بڑا سیا فرمد ہے اج ہوں میں کل پانچ دفعہ چال جال چلو وڑتا نہیں جال اتو دیکھتے نا جتا ٹانگ کھڑا ہو جال جوں ہی پر تے اے ہوں کو اتنی بے ہوش کی تے یہ میں دی ماضی ہوں آل نہ چاقو بتی کر अच्छा भला हा पिंसिल भला मादी बगे की जरा गोरा थी तरे हों भला सीटी निकलती है पिंसल सही क्या جی بندے کی گال نہیں سنتے دیکھنے تو اڈ ویل میل نکل پہ بے ہوش تھے بس میں کھڑا مشکی کو مشکی کو بندے کا چامرا چپ نہ تھی وہ ہوں دیوار جتنا وہ چپ کر وجہ بندہ آ گیا تو چڑھ ہے میں کو ڈے گی دس بلا میں جال کے تھی بیٹھاں والا جو سجے گلا بھنا سارے شکار دلا یہ ہوں بس می وسمی میں پانی پینے میں پکی شکاری ہو ہوں وہ شکاری پکڑے والا بٹھیرے گیڑ چیتر کبوتروں کے خمب گول خدا بال سبنے اندر لارا گھوڑے پوچھتے بال ان گاریاں ہو سرکی پا میں جو کچھ آئے گن ملک لے پکڑے پیری بادا بری پتا نہیں لگتا پکا ہوا شکار خود اڈ پکڑی ہے اڈ کا شکار مجھ کا شکار اونک کو لالا چاہیے وہ بےکن کسان کی ہوں یہ کال ہے جیلے بے او دیے دیے بلی شکار دی جیلے بے چلے گار وہ دھاگا چھکا جی تھی آپ کبوتر پکڑیں پکڑی یہ سارے بے تکھو مددار پٹواری پکڑی اگریز میٹ مرے پکڑ لاکھ کبوتر شکاری پرندہ پھرندے کا شکاری بندہ بندے درندہ درندے کا شکاری ہر کوئی بندہ دنیا کو نہ مل سکے جر شکار نہ کرے ہر کہیں اپنا طریقہ کار وار کوئی کن شکار کوئی کن کوئی کن شکار ہی ہار بند ہے ہار ایک صاحب ہے شکار اللہ اقبال یق پرندے جو گن ممول شہین دے سار. تے سارے شکار مطلب حدیث پاک پڑھی ہے جو بھی کیتے. اللہ دے رسول اللہ تو رسول کرنا رسول راگ یہ بگوا بندہ چڑھیا تیت تیر پاڑا یہ چیزاں کھڑیا سوچ بھی نہیں پہ ڈرگ کپڑا ڈرتی بندوق کے مار او او دے سارے بندہ چڑھیا میں نہ استاد بن گیا اچھا لا بارہ سنگ ہے جہا دن پڑھیا ہوا اتنی پڑھیا ہوا سا شکار جیتے کہ جی اند اتنی سنگڑا جنگل ہوے گنا جنگل ہوے ہوں تو لنگ سی نہ پیدا تھی تھی پارا وہ بھلا اچھا ہندا ایک سار کھڑا ہو رستے ہوتے سار کھڑا نہ سی تھا کو کری دوں سے شکاری سر ترڑ کڑاؤ نہ سارے جنگل پہاڑوں دس ہوں سار بندہ تروڑ کھڑا ڈولا کار کھڑا پال ہے پڑھیا ہوا اچھا ہوں ہوں دیکھی کیا کرم دھلکا منگوا گائے نال در اڈو ہوں دے یہ مطلب جیڑی آ گجے کر کے ہمب ہوٹ گی میں چیزے ہوںک پات وہ پاڑ ہی, ہی او دے دے او بولی بن گئی وہ ہوں ہوں جہرا شکار ہی مطلب سب سیکھا ہوا ہے انہیں پاڑا بدھا کھڑے ویسی دراخت چاڑبا سی ساڈ مرے سی باشی بنا ٹھاک سب دنیا جہانتی بےہش پہ ہوئے کوئی ہوش نہیں ہوتا حالانکہ بنجے کو بردن ہی جو لیکن بے ہوش تھے کام بنجے نا لے کوئی کال میں سارا کور صرف انگریز ہی مادی تو ہر کہیں سکول ہے عورتیں کو آم کرتے ہر جات ہے عورت کو آم بندہ سی کوئی علاج کا نہیں عورت دا کوئی علاج کا کوئی توڑ کا نہیں تو نہیں آڈو رابیہ بتری کوئی توڑ کا نہیں تھی ایسی بلا ہے جو خدا معاف کرے انگریز کو سارا کو جو اکبر پہنچے جو شمشیر زن کو اب نئے سانچے میں ڈالیے شمشیر کو چھپائیے زن کون آئیے باہر معاشرہ سارا ہر شاید پیدل تھی گئے باہر اندازہ لگ سی بٹھیرا ہی بٹیرے دی باتے ری باتے ری بولی بڑی ہے دی پہاڑے بڑائی ہے نا منگ کی بڑائی ہے نا منگ و ترند ہوں رات دال کھڑے دن لکڑی تو اتنی لمبے میں جی تاری چھت کو مٹے چاغ ہوڑے بلا سکے چاغ تھے رکھے او او دی بولی منہ سڈے وہ آدر جو رکھتا سن جولے جھوچے آدھے وہی بولی شکاری جو پھر دے ہوں شکاری بولی پڑائی نے بولی بٹھی دا بہت ڈر ڈرو سکتا وہ نام جانور ہے شکاری چمبے نوک حرامی اے شکاری لیکن اندر طاقت فروت کانی وجود ہی کہانی دی طاقت کہانی جوپٹ تکڑ گئے کو ہر یہراد دیکھو کون ڈسند یہ اللہ تعالیٰ راز او بٹیرے کی مادی کھڑے وہ بولی کرے وہ بٹیرا چھپیا پیا ہوں برسی میں ہے بٹیرے کی عادت چھپ کے رہدے ناام راز بولی کرے ہر پکی کو بولی ہوں نورانی کی کلی مرے دی او میں مرسی بولیے کیا کریں اے گردن کٹے نوک تو سہی گردن کٹیا جب ہوں ہر با کر بولی کریں مراد دیکھو ما دی پکڑے مامولا اے اے ہاں کرگیس کرگیس او وہ معلوم نہیں خوش ہے کہ حقیقت کہہ دے کوئی علوں کو اگر رات کا شعباد یہ ہون رات دے شعباد ہیں ہی ہیں سارے بجمان پرچے کٹھنا لے ترہی سارے انگریز بنائے دے علوں ہیں دید کے قابل اب علوں کا فقر و ناد ہے جلے پینٹ شاہتے نام رب میں کبلا کردن بھی جس سے مغرب نے کہا تو آن ریری ری باد ہے ہوں یہ نام راج اولو ہے جا جا جانور ہے پھر یہ طاقت پرواد ہساس چستی کہانی چلاکی کہانی نکل گیا کوئی سکولی تھندار ہے پٹواری مشقت والی لاقت خلق نال انسان فی خبر مشقت والی روزی یہ نہیں کر سکتی سی سی آواز نا... پکی چیلیاں لالیاں چھوٹے وہ منشر تھی وی دے کوئی کو اگر رات کا شا باد کریں تو ہر پائے ہے... چڑیا جو اندے اندھارے چیڑیا لالیاں یہ سکھائے پرواز اچی نگاہ تلے خوراک حرام آشیانہ نا بنے گیے وہ اقبال آ نا پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں تا نہیں آشیا کرگے سے پرواز اچی نگاہ اتری تلے رکھیں کیوں حرام مردار بکری مری آسیاں تے آشیانہ ہوں جا شہی ہے پرواہ بھی اچی نگاہ بھی اچی آشیانہ نہیں بنے گا شکار خود کریں دے. حلال شکار مردہ نہیں بن اے, اے مدلہ پہ ہی نہیں تھی انہوں ستر پرندہ شکاری جرا شکار کرنے ہر کہیں دی آدت خصلت آپ لیکن اللہ ماہ اقبال نے چون کو بیان کی تا. باقی پچھو ساتھ لاتے انہوں نے دے کوئی حالاتن کوئی دیمان دے کوئی ایسے ماہ دا کرنے شکار انہوں نے دا عجیب عجیب تماشا اون جناب جرا شہین شہین اے نظر دے دوربین یہ نظر آتا دوربین اتنی کوئی کچھ پکڑے نہ بنے دے اچھا والا رات دی ہو چوبی گھنٹے پرواد چوبی گھنٹے پرواد نہیں رہ سکتا بلا یہ کیا کریں دے اچے تو اچا درخت لب کے نا. تے او جا کے بہ جاتے ہوں شکاری پچھوں ہو شکاری دے سارا گھر بار سارا پچھوں کی کیڑے درخت جانا میں سارا ہوں انہوں تو پتہ نہیں ہوتا بھی وہ آدھے میں شکاری ہوں کوئی پتہ نہیں کہ شکاری بیچتے ہیں وہ پچھے ایک رات ایک درخت سے دو جھی رات وہ آشیا آشیا کہ میں نے سبق یہ سیکھا تعمیر آشیا سے کہ اہل نوا کے حق میں بجلی ہے آشیا رات ایک درخت باہ واسو ٹہنی میں چمبے تو ہوں پڑے دے. دے جوڑ دے جوڑ دے پیچھے کیا. کا نظر جانا کو میں نظر ہونی دیکھو کوئی تو آکو نظر ہونی یورپ دا. او جناب آیا دو جی جلے بیٹھا نا۔ بس جو لا جا سیر کرنے باہن ٹیکن کی خاطر ہلدے چلتے سی پھسی لٹکیا شکاری چڑھیا کھلوا پکڑتے دراخت ہوں تو پکڑی نا او آزاد تھی سفن چون گن دی چی ہوں مکان پٹواری سر رہے حکومت کتوں نہ اے یہ مکان کیوں ہے یقین ڈیفینس ان دیہات سڈا ایک بندے کسے کی سوال کیتے سڈے ایک درویش کو بھی دیہاتی دی شہریت کیا فرق ہوتا ہوں جواب دیکھو کیسا دیتے موٹر سائیکل کٹ ہے تو چوکے تو باہر پیچھے چوکے تو پورا شہر پایا شہر پا پھر باہر لے گیا دیہات پنڈا تھا اتو پہ آیا ہوا پتا لگا ہی پتا لگی یار ادھر پری ادھر فری کی پتا لگے ہوں آئی یار در پیرا, در پیرا کوئی حال आख बंद शहर फिरे थे ना शहर के जिने कुते हैं कुत्त भौंकिया है आखे नहीं हूं आखिर जिंडे हर कुत्ता भौंकते तेरे पिछे हा आख्या आखे, आखे शहरी बाकी <laughs> <laughs> हे वे हकीकत देखो शहर औरत जना सारा कट्ठा जिमेंद पे कोई ना छिड़े پنڈ تھن لو یہ ہوں ڈیفینس کیوں ہے کہ پنڈ اتنا بندے پوچھنے نے چھڑنے نے یار کی گل ہے کون ہے کتنا ہے کیوں ہے ڈیفینس اتنے کون پوچھے وہ لانتی ساری بے گیرتی کا مرکزی انہیں آزاد اپنے کوٹیاں بنایا بھی یہ ماحول سا جا پنڈا تھا جٹان کا محول ہوں بدماشی ہوتا سارے بنایا ہر کوئی اپنا لگا پیا ہو سو گھر والا اتنا نہیں لا دی گئی تو سویر دہ ہے جی لا نہیں اتنے پہنچی ہر دے. ہر ہر دیکھو دہشت کر دی کر دی تو دی. اے بنجو. اے اچھا میں ہاک وہ اسلام دی نہیں مانتا سکتی مائے سوچے بھی بہن چھوڑے نعرہ ماردن پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ بہن چھوڑ کیوں سوچے چاہے وہ مائے دماغ سوچتے سوچتے مائے کے بھی بہن چھوڑے فتنہ کیتے بھی پاکستان دا مطلب لا الہ باقی کائنات ساری کو فرواتے جہاد ختم ہر جہ گھتا یہ بڑا گہرا جملائے اچھا پھر گور گورو یہ حرام دے پتھریلا دور پتھروں کا دور ہمیں لے جانا چاہتے ہو فلانی آئیوں میں ایک معاشر کو آکھے میں ایک آئین سائیں مسلمان کی تغلیل کریں پچھلے لوگیں جی جو پتھر استعمال کریں ہندے اور آگ جلائی دے پتھریلے دور کی طرف لے کے جا رہے ہو فلانی آئیوں میں ایک دلیا پڑھایا ہے ہی تو سوچانے آکھے کی میں میں ایک جڑے مکان بندن سیمنٹ اکیڑیوں دیا آکھے پتھرے اچھا میںوڈ جی بنا یہ پتھر ہے تارا پتھر لائی پولی پر بنیا پے روڈ بنیا پے دلے کا پوترا سارا سیپر ہے ساروں پاگل کی کنی ماشا رکھا بکا تھی دے یار میری گل یہ اچھا دسو پتھر کان سان پاگل پار پتری لوگ پاکستان کا مطلب کیا لا چلے جو اندر انہیں آخیا پاکستان کا مطلب اسلام ہے مطلب لا ہے کیا مطلب کہ میاں پاکستان کوئی معنی نہیں مسلمان کا صرف لا الہ کافی لہذا مردا مسلمان شیعہ مسلمان سارے جنابان جی کا مطلب جگہ لکھا پاکستان زندہ باد اسلام نے کدی حکومت ثابت کرو نارا اسلام زندہ نارا حکومت نہ لایا اسی عوام کہیں ویو کر لو تو کر لو حکومت نہ ماریا اسی نارا تو ہوں دیکھو جہاد ختم میں مکا متی نا میں دس لا علاق ہے جی پاک, پاک ہوئے لا نال. تے اے دسو بھی ہن غیر ملکی سارا لا الہ پڑا پہ پڑنا پہ نہ تو اٹھارہ کروڑیا چالی کروڑ مسلمان ہوں دگنے دیا مسجد ہر چیز دگنی اتنا قرآن حدیث ہندے کیا دیکھو غور کرو تو ہوں ایک تو یہ نکتا کہ ہند ہندوستان کیونکہ حکومت ہندینی ہے نہ ہندوستان حکومت ہوں ہن حکومت کی وجہ تڑتے حکومت کی وجہ تڑتے لاہ لہا دجہ تک جڑے تو بلا امریقہ ہی پاک سارے پاگ ہوں اتنے حکومت ہے انگریزوں کی یہ پاکستان ہے ہوں ماہ والا دن جلے چکر ما دس بھئی یار بکرا کی ہے حلال نہ کرو زیبا نہ کرو قرآن کے طریقے کے مطابق چوری نہ پھیرو اے کیا ہے اکھے حرام ہے دلیا اے پاک جہ حرام ہویا کھڑا ہے قرآن دا طریقہ ہٹیا نہیں اے حلال پاک ہے پلیت ہو جاتا ہے تے تیرا پاکستان یہ قرآن پاک یا پاک ہویا کی میں؟ بندہ ہر وقت بابا پلیت ہوتا ہے پیشاب کرتا جنبی کوئی چیز ہوں قرآن دے مطابق نہ کفسل کرے دسو پاک ہو سکے پاک کی میں ہوئے تھی فوج کی میں پاک ہے پاک, پاک پولیس کی میں پاک ہے کے جج وکیل جمہوری شیطان پاک تو بندر پہ پاکستان پاکوں کی جگہ پاک تو یہ ہے نا جی بڑے تو سلاد سارا ندام چلے بیٹھے ہوں انہیں جیتو منڈل یہ ایک بندہ گلاس دے اس بابا یہ گلاس یہ گلاس تیرا شراب میرا یہ کھنے ہوں وہ او لانچی دا بچہ پاک آخبین پیا اپنے شراب نشاب نلاس کو نہیں آخمیں پیا توسی گلاس نا آخر ہے تو شراب کی بنتی ان ساری تعلیم نظام تہذیب سب نا کھوایا کدو منڈڑو سے ہاتھیں گلاس ہے ویچ کرتا ہے پیشاب بھی تو بھی پیشاب کی رائے میرا بڑے سارا نظام چلائی یہ میرا پیشاب مکا نہیں دینا ایو پی لائی پی راست راستو دیا دا میں جد تک گلاس نہ جائے وہ پاک ہو سکتے مکہ مدینہ کی میں پاک ہوا ہے آس کی پیدائش انوپا نہیں آخیا گیا چالی سال آپ علاقے انوپا لانتی پاکستان کوفر نکلے پھر مکہ مدینہ پاک تھے متی دیکھو آکھے یار کے شرابے سو قرآن رکھ دو پاک ہاتھوں الٹا پلیت کرتے کابے ڈلیت قرآن دا ڈھلے وہ تو الٹا تلیت کر سی ایک پاک ہویا ہے. سارا نظام دا ہا, او پلے دا گلاس پیشاب تا مہینہ پیلائی رکھ پیشاب پیو والے سارے آگے لانتی سکولی نسل دے سکولی جی میں پیا کے میں آ میںاد جی میں دعا جی میں میں دلیل دسا تین آس کے دونوں پڑھایا ماسٹر پوترا گل تو کھلوتی۔ تو نا جا ماسٹر دا کھاتا کھول سب کی معنی زنا ہے بینک لکھام بدنے پہ کرنے کھاتا ماسٹر دا جننگی فلم پہ چل دیے کھاتا ماسٹر دا بریٹے سلا ظلم جورم کوفر دا قانون پینڈ سال دو پہ چل دے کھاتا ماسٹر دا یہ ملان سی ننگی فلم پریکٹیکال عورت کونیام مندے کرونا ایک دو جنال زنا دے ہر وقت لاو ہر وقت کھاتا ماسٹر دا کھاتا کھولے جو شیطان نہ جاتی اچھا پولس جو کر دی پی ہے وہ کھا ڈاقو مار دیکھو جدر جا سو تو کھا ماسٹر ماسٹر نہ ہوئی شاید یہ ہے ماسٹر کے سیٹ ہوتی ہے پہلی انگریزن چوتھ یہ جی کاپی کرے نا گے اے نام سات یہ منافکے چال ہوتی ہے پکڑے اے اور اپنی گال تو پکڑے ہوں یہ پیاکھی میں سنا دے کٹتے اسلامیات کٹتے پہن فلاں بلی تا کہ منافقہ نہ چال ہے نا لوگ سننے نا بھی یار کو عربی اسلامیات کی ہمدردی چاہیے لوگ سنن یار, گھڑیے. <تصفح> سننے یار نو بڑا افسوس ہوا پہ ہوں <تصفح> <تصفح> ان پتا نہ انہوں میں ماسٹر صاحب میں کہ میرا ایک سوال جواب دے دیو کہ کی میں کہ جناب اے عربی اسلامیات یہ کون کٹتا پہ تسا پہ کٹ دو حکومت بھی پہ کر ہے سوال چال آ گیا وہ میں لانتی جی کٹتے پی تسا جا اسلامیہ عربی کٹ دیا کا فیری اچھا میں دے پیو چپ میں انگریز کٹتا پی چپ ہوں نہ ادھر جب نہ او جی کٹتا پے وہ حکومت رکھا کٹتا بھی پے سارا کچھ ادھر چودہ اگست پاکستان زندہ بادن ڈراما کی کھڑو اسلام تو منافکڑ آجبور ہے حکومت پتا نظام کو فر گا تا. گالے جو بھی مجبور سانگری خود آ چو پھر ان کرو تو چودہ اگست دے چھوڑ دو اتنا جو مجبور ہوے جو دے, دے پہ چل دو ڈر مارے آزادی گمیاں لوگ چودہ اگست آئے بلا لوگوں نے دسیا کرو بابا غلام ہیں ہے دو ٹٹو ہے کھلے کھا ڈر تو چلتے دا چوڈا اوڑو آزادی بھی منی دہشت گردی دہشت جی گردی بند دہشت گرد یہ دس جو سارا نظام جو امریکہ کا برطانیہ کا چلا رہے ہو یہ تو کیوں چلا پیو آخر جی وہ بمبیاسا مار کے پانی کار دے سی میںوترا دا دہشت گرد دہشت وہ کر دے جا دہشت گردی دا لفظ سی ہوں نکتا امریکہ موہر لانتی ملا ماری ہوں دیو بندیاں جو بندیا